اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی کیونکہ یقیناً اشاعت سے لوگوں میں دین پھیلے گا اور ان میں جو دین پھیلے گا وہ ان کے اولاد میں نسلوں میں چلتا رہے گا تو قیام پر سستا جاری رکھتا ہے دین کی اشاعت میں کچھ خرچ کر دینا اور بھی کام ہے جیسے پکوا دیا مسجد میں تعمیر میں لگا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ اپنا دین دین کی اشاعت میں بہت ہی زیادہ اعلیٰ خرچ ہے اشاعت کا خرچ ہے لیکن ناز نہ کریں اپنے خرچ پہ لینے کیونکہ وہ نینکیا دیا تو ہمارے وہ نہ دیتے تو ہم کہاں دیاں آئیں گے ہم لوگ آتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ بیچاروں کو کچھ مال ملا کچھ چیز پھیل جاتے ہیں دیر سمے مجبوریاں ہیں بچے ہیں گرمی جب محسوس ہو تو پنکھا کھول لے گا السلام یہ کون سوال ہے وعلیکم السلام تقریباً یہ دیکھو بھائی بچوں کو اندر رکھے مجھے اس سے بہت خلر پڑتا ہے درمیان چھوٹے بچے ہیں کہ باہر نکل گئے مشکل ہوتی ہے اس میں سے کچھ یہاں یہ دونوں بازار یہ تقسیم ہو چکا ہے یہاں کے پاس نہیں ہوگا ارے بھائی ہاتھ لگا لو نا کیا ہو گیا عیب آدمی ہے ایک آدمی مدد کی ضرورت ہے آپ بیٹھے ٹھیک ہے بہت زیادہ ہاتھ ہے پتہ <coughs> گیا سوال کرتے ہیں تو بدھ کو آتا ہے وعلیکم السلام نہیں کچھ کچھ مجدور بعد آخر میں اور آج وہ مشورہ بھی کرنا ہے کہ گیارہ بجے میں جس شروع کریں کمانا شریف میں یا زور کے بعد زور کے بعد ہی سمجھ میں آ رہا ہے اگر آسانی ہو جائے گی لوگوں نماز کے لیے سوچنا ہی اس کے بعد تھوڑا سا مجھ ہے آپ کو کیا خیال نہیں آپ اتنا بھی کچھ پتہ ہی مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دے دینا چاہیے اور اس پر عمل کی امید نہ رکھنی کہ ہمارا مشورہ ہمارا یہ مشورہ فارغ ہے یہ مشورے کا سارے اچھا ہاں یہ بات بھی ہے تو اگر ایسا کر کہ بارہ بجے تک یا ساڑھے گیارہ بجے کا اور لوگوں کو سہولت بھی تو ہونی چاہیے آپ کے یہاں کیا بہت سنجیدائی بنتی ہے ساروئنگ کر لیا میری اس تاریخ تک تیاری رہتی ہاں یہ بات ہے کے بعد تھکاوٹ ہو جائے گی کام یہ ٹھیک ہے تو گیارہ ہی بجے رکھتے ہیں تو جو آسانی سے آ سکے ٹھیک ہے مگر یہ بھی ابھی دی دیکھیے رات بک کی ڈیوٹی کر کے آئے سیدھے یہیں آ سکتے دس بجے آتے ہیں ہیں مجھے. مگر ان کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آئیں گے تو سوئیں گے تو زور کی نماز جے اور و... ساڑھے گیارہ بجے یہ مناسب ہے اور نہ بہت جلدی ہوگا اور یہ زور پڑھ کے آدمی آرام بھی کر سکتا ہے تیاری ساڑھے گیارہ بجے و... شو اور زیادہ سے زیادہ ساڑھے بارہ بجے چلے جائیں یا اور جلدی چلے جائیں اچھا ٹھیک ہے جیسے سہولت ہوں اب اور کتنا انتظار کریں ہو سکتے اور بس اور کوئی آئے نہیں اللہ تعالی تعالیٰ جانچ yeah. yeah. پنکھا کر کے حسیندی محبی و محبوبی مشری و, و مولائی عالم بلّہ مجھے دل زمانہ حضرت مولانا شاہ حقیق محمد اختر صاحب رحمت اللہ عبد کے مقام اہل دل کو آ کب ناداں سمجھتے ہیں دلے گر یا تو کیوں سمجھتے دلند گریا جس کا دل ڈو رہا فایا صاحب جہاں گو ہنسی بھی ہے لوگوں کے ہر دم اور آپ بھی میری تر نہیں مگر جو دل لو رہا ہے ہے اس کی کسی کو خبر نہیں اللہ والے اگر ظاہر میں ہنس بھی رہے ہوں یا کہیں گفتگو میں مشغول بھی رہے ہوں لیکن ان کا تعلق دل کا اللہ تعالیٰ سے بہت مضبوط ہوتا ہے اور ہر وقت ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبت کے نعروں کی تکرار رہتی ہے دن سے وہ اللہ کے ساتھ ہی ہوتے اور خندا مانی مسکرانا یا حسن دلے گر یا سی میں تو کیوں خندہ سمجھتے ہیں دلے گر یا سی میں تو کیوں خندہ سمجھتے مکان دل کو آیا کد نجھتے مکان میں دل کو ر گر یادی میں توجھتے ہیں مکان اے گل کو کرے جو گو تا دے پا بے وصل کو کرے جو یا گو تے پا بے وصل کو درد کو ہم حاضر درما ہیں ایسے لوگ جو اپنی دنیا کے لیے رات رات بھر پریشان ہیں اور اپنے حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں دنیا کمانے کی فکر ان کو ان کی نیند کو اڑائے دے رہی لیکن سی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں اللہ کی محبت میں اور اللہ سے, اللہ سے, اللہ سے میں رو رہے ہیں کہ اپنے محبوب سے ہم کب ملیں گے تو اپنے اپنا ذوق ہے ذوق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا ہی کے شیر ہے ذوق مختلف ذوق طلب بھی مختلف دہل میں دیکھتا رہا اختر ورار میں ان کا سوال <تصفح> ہے. کوئی اللہ کو پانا چاہ رہا ہے کوئی حسینوں کو پانا چاہ رہا ہے حرام عامی شرح مبت اللہ کوئی مال دولت کے چکر میں پڑا ہے اور کوئی وزارت و منصب کے چکر میں پڑا ہے کوئی نوکریوں میں ترقی کے چکر میں پڑا ہے ہر شخص پریشان ہے اور اس کی اپنی اپنی جو ہے وہ الگ الگ طلب ہے لیکن جو اللہ والے ہیں اور جو عقل مند ہیں اللہ والے کیوں عقل مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ انجام دین ہوتے ہیں انجام پر نظر رکھتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا وہ جانتے ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں کہ دنیا ایک دن چھوڑ کے جانا ہے کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی سوا کے تو آم آلے سالح میں لگے رہتے ہیں آم آلے کیا ہے اللہ کی رضا اور جستجو میں ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اللہ کے راجوئی نے روق طلب بھی مختلف دہر میں دیکھتا رہا اب بے قرار میں ان کا سوال کر دیا کرے <سلام> <سلام> جو یاد دوڑا دے کو پو تے سے نما ہمارے تنگم سمجھتے ہیں دل گریا ہے ہے رکھتا ہے گناہ میں گناہ میں بھی ملوث ہے گناہ بھی کرتا رہتا ہے دل سے گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا اگر گناہ گناہ تو کسی سے بھی ہو سکتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ کوئی گناہ تو کسی وجہ والے کیوں کہ انسان خطا کار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کل لوگوں کو خطاخار ہو تو کون اس سے بری ہو سکتا ہے تو خطا تو ہو سکتی ہے لیکن فرمایا کے ولی اللہ وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد اگر خطا ہو گئی کرتا نہیں ہے خطا ہو گئی تو اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ زمین و آسمان کو ہلا دیتا ہے اور عرش اعظم کو ہلا دیتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے رحمت جوش نہ کیے اور اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور ہر درجے کے ولی کی خطا بھی اس درجے کی ہوتی ہے یعنی بہت ہی معمولی کی اگر غفلت ہو جائے تو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں عام آدمی بڑے بڑے, بڑے گناہ کر کچھ نہیں سمجھتا اور وہ اللہ والوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ خلالے کم سال کم ہزارہ کہ اگر دل سے اللہ کی یاد کا اللہ خوب کا, ان کے خرق کا قرب کے گلستان سے ایک ٹنکا بھی کم ہو جائے ایک ٹنکا تو وہ لر جاتے ہیں اور ان کے دل پر ہزاروں گن ٹک پڑتے ہیں اللہ سے غفلت کا ایک ذرہ اگر دل میں ہو تو لر جاتے ہیں اور عام آدمی جو بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو بعض اوقات احساس بھی نہیں ہوتا لیکن اس معمولی سی غفلت پر اور بعض اوقات غفلت کا شبہ ہوتا ہے اور غفلت کے شبے پر بھی وہ قبور ہوتے ہیں ارش لرزت از نہیں مل مجھنے عرش کو ہلا دیتے ہیں تو خطرہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے لیکن جس جو دل سے گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تو پھر یہ اس کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محروم رہتا ہے اور محروم رہنے کی وجہ گناہوں کو دل سے چاہنا کہ ہم علی اللہ کے پاس بھی جاتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں تو اس کو بڑا رومی نے فرمایا ہے کہ ہم خدا پاہی و ہم دنیا ہے جو خیالس و مہالست کہ تم اللہ کو بھی پانا چاہتے ہو اور گناہوں میں بھی ملوث رہتے ہو گناہوں کو چھوڑنے کی جد و جہد نہیں کرتے اللہ سے روتے نہیں کہ اللہ ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں بھائی کم سے کم رو گی اتنا تو رو کہ ہم گناہ گناہ چھوڑ نہیں رہے ہمیں توفیق دے دیجیے گناہ چھوڑنے کی ہم جو ہے نرس کی خفاثت اور اس کی غراثت علاج اور نجازت میں لفڑے رہنا چاہتے ہیں پہ کھانا چاہتے ہیں آپ ہماری اس چاہت کو تبدیل فرما دیجیے ہماری طبیعت کو سلیم کر دیجیے عقل سلیم ہم کو عطا فرما دیجیے سہم سلیم عطا فرما دیجیے قلب سلیم عطا فرما دیجیے رونا اتنا تو روگ کم سے کم کہ اللہ ہمیں ہمیں گناہوں سے نفرت نہیں پیدا ہوئی گناہ جنگی چیز ہے زبان سے کہتے ہیں جانتے بھی ہیں عقل بھی کہاں گناہ بری چیز ہے اللہ سے دور کرنے والی ہے اللہ کو ناراض کرنے والی ہے لیکن طبیعت में لذت پاتی ہے حرام لذت پاتی ہے اللہ یہ جانتے تو رہے کہ بہت بری چیز ہے اور چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہماری طبیعت طبیعت جو ہے وہ غلید ہے نجی ہے اور اللہ اس طبیعت کو ہماری پاکیزہ طبیعت بنا دیجیے گناہوں کو چھوڑنے کی توجہ دے دیجیے لیکن جو آدمی یہ بھی نہیں کرتا اور گناہوئی میں نے پڑا رہنا چاہتا ہے تو پھر وہ اللہ سے محروم جاتا ہے جو گلشن میں بھی رہ کے میں گل روم میرے دل میں بے خار کو سن کے اس کے خیال فرمایا سورتوں کا رین جو سورتوں کا ریٹ ہوتا ہے تو پھول پھول سے نثال دیتے ہیں پھول جب مرجھا جاتا ہے پتیاں چڑھ جاتی ہیں تو کیا باتیں رہتا ہے کانٹے تو حقیقت میں یہ پھول سے عشق نہیں کر رہا بلکہ کانٹوں سے عشق کر رہا ہے جو گلچن میں کے روپ میں ہے تو اس کے دل میں شیخار کو بند سمجھتے دل گر یا سینے میں توندان سمجھتے مکان دل تو سمجھتے ہیں وفاداری کرے کو دیکھو اس نے سکھلا تھا کہ وفاداری کیا ہے جو آدمی اپنے ارمانوں کو خون کرنا نہیں جانتا وہ وفادار نہیں ہے وہ بے وفا ہے جہاں اپنا اپنا ہرام مذہب پایا اور اللہ کو چھوڑ بیٹھا اپنے محبوب حافظ کو چھوڑ بیٹھا جہاں دیکھا کوئی جاننے والا نہیں دیکھ رہا ہے شہر نہیں دیکھ رہا ہے بھول جاتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے اور حسینوں سے چھپ کے چپکے ملاقات اور باتیں بھی کرتا ہے تو کیا بات ہے یہ معلوم ہوا کہ اس کو اس کے اندر وفاداری نہیں ہے یہ شخص بے وفا ہے و پاری کرے جو کر سے اللہ اللہ کے محبت نے خود اپنی ناجائز آرزوں کا خود کرنا کیا حاصل ہوتا ہے خوشی سے بھی یعنی سورج سے بھی زیادہ روشن اس کا دل ہوتا ہے اب اپنی سال رحمۃ نے شعل میں فرمایا ہے کہ دوستو یہ چراغ دکھیاں کے تیل سے بودیوں کی جلتے ہیں لیکن دل میں عشق خدا کے چراغ آزو کے لگو سے جلتے ہیں رحمتہ اللہ والا اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو پہلے وہ لال ہو جاتا ہے مشرق لال ہو جاتا ہے اس کے بعد سورج نکلتا ہے اسی طرح جو شخص اپنے قلب میں یہ ناجائز اور ذخائر مانوں کا خون کرتا ہے اور اتنا خون کرتا ہے کہ اس کے دن کے چاروں مہازات لال ہو جاتے ہیں یعنی کونے ارما سے لال ہو جاتے ہیں تو اس کے قلب سے چاروں مہاجات نہیں اس کے قلب کے سینکڑوں مہاجات سے اللہ کے قلب کے سینکڑوں سورج روشن ہوتے ہیں کیا سمجھتے ہم اللہ والوں کے قطوب کو فرمایا کہ اگر اللہ والوں کے قلب کی روشنی اور نور کو یہ کائنات کی صورت دیکھ لیں تو ان کی ان کی روشنی باندھ پڑ جائے اگر اس کی روشنی یہ جو روشنی ان کے قلوب میں ہوتی ہے ہو اور ظاہر ہو جائے تو صورت چاند کی روشنی باندھ پڑ جائے ان کے قلب کی روشنی کیا ہے کریں جوتے کو کے پیت سے تابا کو شیت سے تابا گنام میں تو دلک اور رسوائی کا بران ہے مغل مت کو دو ہمار کی نی مت کو تو ہم سمجھ لے تفاص اور گناہ کر کے آدمی ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ رسوائی نہ ہو جائے ذلت نہ ہو جائے اور جو گناہ کرتا ہے وہ ایسے ہی اس،, اس سے سکون چھین جاتا ہے اس لیے کہ جب آدمی اپنے مرکز سے دور ہو جائے گا تو سکون چھین جائے گا جو چیز بھی اپنے مرکز سے دور ہوتی ہے گناہ اللہ سے دور کرنے والی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے تقویٰ فرض کر دیا اور اللہ اس لیے فرض کیا ہے اضرت والا نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ تقوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ بندے گناہ کر کے مجھ سے دور نہ ہو جائیں اللہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور رہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوا فرض کر دیا فرمایا کہ دیکھو یہ یہ کام گناہ کے جو ہے یہ مت کرنا ورنہ تم ہم سے دور ہو جاؤ گے اور ہم, ہم کو تمہاری دوری منظور نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تقوع لیکن سمجھ کی بات ہے گناہ کرنا حضرت فرماتے تھے گناہ کرنا آسان کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا آسان ہے،, ہے کام نہ کرنا آسان ہے تو کام نہ کرو اور آرام سے رہو اور اللہ سے بڑے بڑے انعامات لیتے رہو اب ابھی یہ آج کل کتنی مشکلات ہیں دیکھو شادیوں کی رسومات خاص طور سے کس قدر پریشانی کس قدر راتوں کو جاگنا اور پیسہ خرچ کرنا اور ایک دوسرے سے دشمنی بھی ہو جاتی ہے اور حسد بھی, ہے حسد بھی ہو جاتا ہے حسد بھی ہوتا ہے شادیوں میں بڑے بڑے اجتماعات اور رسومات سے کہ اوہ او ہو صاحب ان کے پاس بڑا پیسہ ہے اوہ بلا بلا کام کیا ہمارے پاس کیوں نہیں ہے یہ حسد بھی ہو گیا اس کے پاس کیوں ہے حسد کی علامت کیا ہے کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے اس کے زوال کی فکر کرنا سوال کی تمنا رکھنا کہ اس کے پاس سے کسی طرح نعمت چھن جائے کسی کے اچھے کپڑے دے کے دل میں حسد پیدا ہو گیا اور لالچ اور ہیرج اور دنیا کی تمام پیدا ہو گئی اچھا اگر اس کے پاس اس نے ایک لاکھ کا لباس پہنا ہے ہمیں بھی ہم سوا کا پہنیں گے قرضے لے لے کے مقبوض بھی ہو جاتی ہیں اور رات رات سب جاگ رہے ہیں اور شاپنگ میں دو دو تین تین دن لگ رہے ہیں لباس خریدنے کے لیے اور ہر رسم کے لیے الگ لباس چاہیے اور معلوم ہی کیا کیا خرافات ہیں دن رات ہے اس میں پریشان رہتے ہیں اور جو تقوی سے رہتے ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ بھئی ایسی رسومات جو ہے صحیح نہیں ہیں حرام ہیں بعض یہ رسومات حرام ہیں اور مسلمان اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہے کہ غلط بھی کوئی چیز ہے بس ٹھیک ہے دنیا کا رواج ہے کیے چلے جا رہے ہیں تو جو, جو صحیح سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ معذرت کر لیتے ہیں کہتے ہیں ہم نہیں آ سکتے یہ موقع صحیح نہیں ہے تو آرام سے رہتے ہیں تو ذلت اور گناہ کا مندر تک واقعی میں کو تو ہم آسان سمجھتے دل گر یا میں تو کیوں سمجھتے مکانے دل کو نادان لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہنس رہے ہیں فرمایا منع ہے بلکہ ہمارے رستے والا رحمت اللہ کیا بات تھی عزت رالا کے پاس ایک آئی نہ تھا شیشا اس پر اس پر جو उस وہ خاصیت تھی اس پہ ہاتھ مارو تو اس میں ہنسنے کی آواز آتی تھی ہاں ہاں ہا ہا. وہ ہنستا ہی رہتا تھا پھر آئے بہت ہی خوش بالکل قل حضرت کا مارا ہوا ہے تو حضرت اچھا آئی نہ منگوایا اس کو دکھایا ہاتھ مار کے اس کو دکھایا وہ جب اس نے آئی آواز میں آہ آو آو آو آو، بس وہاں سے پاگئی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> مدین شریف میں ایک سال اسی طرح خشکی کے پانے کو آئے نے ہمارے سامنے کی بات والا نے آئی نہ منگوایا سفر میں بھی ساتھ رکھتے تھے تو <laughs> آئی نہ منگوایا اور ان کو دکھایا اور اس کے ہاتھ مار دیا تو اس میں سے جب ہنسنے کی آواز نکلی تو ایک چند سیکنڈ کے بعد پھر چند سیکنڈ تو حیران رہ گئے کہ کیا کیسا اللہ والا ہے یہ کیا معاملہ ہے پھر اس کے بعد جو ہنسنا شروع ہوئے اور وہ ہنستے رہے اور بہت دیر ہنسنے کے بعد انہوں نے کہا کہ برسوں کے بعد کہیں گے ہنسا اور کہہ مجھے نئی زندگی عطا ہو گئی ارے تین میں جو ہنسنا منع ہے وہ ہنسو بولو لیکن بھائی اللہ کو دھر نہ کرو جھوٹ بات نہ کہو غلط نہ کرو کسی کو تکلیف مت دو کہ چار دوست ہنس رہے ہیں ایک کو ایک کو ضلیل کر رہے ہیں چار دوست ہنس رہے ہیں یہ ہنسانا تو رکنا ہے ہنسنا ہنسانا باتیں کرو سیار سیار خوشی ہو تو اور فرمایا کہ خالص افضلوں میں عبادت اس دخل ہے حجی سے پاک میں ہے کہ کسی مومن کے دل میں سرور خوشی کو داخل کر دینا اس کو خوش کر دینا بڑی بڑی بھاری بھاری, بھاری عبادتوں سے افضل ہم ہے یہ عبادت ہے لوگ اس کو سمجھتے نہیں لوگوں نے اکثر ایک ہی رخ دیکھا ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں نے ایک ہی رخ دیکھا ہوتا ہے کہ بس تک کے لیے بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو اور ہنسو بھی نہیں یہ یہ کون سا دین ہے بھائی یہ اصل دین کی فہم اللہ والوں کے پاس ہوتی ہے اور اللہ والوں کے لیے بڑے جات ہوتے ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں ہمارے حضرت کی کیا شان تھی یہ راتے بھی تھے ہنساتے بھی تھے ایک سال ہمارے حضرت کی مجلس میں آتے تھے اب تو وہ بھی ان کا تعلق ہوا سب سے پہلے سلاح الدین صاحب ساتھ میں آپ نے دیکھا ہے وہ نعرہ مارتے رہتے تھے حضرت کے بیان میں مگر حضرت والا نے کبھی ان کو منع نہیں پھلتا ہے نعرہ مانگنے سے کیونکہ ہم دل یہ دل کی آواز تھی بادل <تصفح> لوگ بناوٹ میں اچھلتے ہیں شور شرابا کرتے لیکن وہ یہ نارا مرتے تھے تم ہساوٹ بھی ہو رلاوٹ بھی ہو ہمارے مولا سے ہم کو ملاوٹ بھی ہو ایسا پیارا پیارا نعرہ مارتے تھے ماشاءاللہ اور بھی بہت سے باغ بہادر سے نعرے بھی مارتے ہیں تم ہساوٹ بھی ہو رلاوٹ بھی ہو رے مولا سے ہم کو ملاوٹ کیا اچھا گناہ پل ن چاغ گناہو پل ن چاغ O KASHTU BAARI AAHU BAARI HO TO AKUNI MAUFIT RAKTA HO HAN SA MA SAMADHU PAY TO AKUNI MAUFIT RAKTA HO HAN SA MA SAMADHU PAY سامان سمجھے یہ بندگی کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ہر وقت ندامت ہے ہو اور باری ہو تو اس میں مفرت کا ہماری سامان ہے گنا ہو گیا فوراً جو ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا ہے اللہ ملتی ہو گئی محافق کیے تھوڑا سا رولیے اور رونا نہیں آیا سونی کہہ سکے رونے والی شکل ہی بنا لو اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی اور اس میں حضرت اللہ نے ایک طریقہ بتلایا کہ جو من کہ سبحان اللہ, کہنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہ گار بندوں کی سرفیاں پسند ہے محبوب ہی نہیں اہب ہے تو اس کا بھی طریقہ نے فرمایا کہ جس طرح حجی سے باغ میں ہے ان کو رو لیکن رونا آئے رونے والی شکل ہی بنا لو گئی تو اسی طرح سے یہ انین حاصل کرنے کا بھی کیا طریقہ ہے سسکی برنام گناہوں اور برنا ندامت اور رونے سے بعض اوقات دل سے سسکی نکل جاتی ہے آواز نکل جاتی انیم کے معنی ہلکی سی آواز رونے دونے کی ہلکی ہلکی جو آواز سسکی نکل جاتی ہے تو فرمایا کہ اس میں بھی نقل کر لو اس کی بھی نقل کر لو اگر سسکی نہیں لی جا رہی تو اس کی نقل کر لو ہلکی سی زور دار آواز نہ نکالو نکالو گے گھر والے گڑے اسپتال مارے نہیں ہلکی تھی ہر کیل کی جو آواز ہوتی ہے وہ آواز نکالو وہاں بھی نقل سے کام بن جائے گا تو یہاں بھی نقل سے کام بن جائے گا گناہو پر نکال گناہ داری ہو تو اپنی مؤ بیرت ہے اس کو ہم سام سمجھ تو اپنی مؤ بیرت ہے اس کو ہم سامج گے In the heart of my heart, Why do you understand my heart? In the place of my heart, Why do you understand my یہ طریقہ ہے اسی کو چڑ دے اپنی دل ہونا خوشی انشی کو چوڑ دے اپنی دل ہونا خوشی Come on جانور اللہ کے راستے میں لوگ لوگوں کی خسکت مت اختیار کرو بلکہ ہمت شیرا اختیار کرو شیر معاشرے کے دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے اور مومن معاشرے کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے چلتا نہیں ہوں میں کبھی پہلے جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشاں کے ساتھ یہ ہے صلی تعالیٰ توفید نصیب فرمائے ہے تھوڑی سی تھوڑا سا وقت ہے دنیا میں اس میں جس نے اللہ کو راضی کر لیا بھائی بس وہ کامیابی کا کامیاب ہے پانچ منٹ کو یہ دیش میں وطن جو بڑھتے ہیں اور دیوالے دلہے کا سفرنامہ ہے جنوبی افریقہ کا دسواں سفر ہے پردیش میں تذکر وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن کا تذکرہ غم کا نارا का کہتے ہیں कहते رحمت اللہ کے حکم پر حضرت کے خلیفہ مولانا رفیق رانی صاحب نے حضرت والا کے اشعار پڑھے جس کی تشریح خود حضرت والا نے فرمائی اور لمحہ پر لیا تاریخ تھا مولانا رفیق صاحب نے والا کے اشعار کا مطلب پڑا سے گلشن بھی تھے سے صحرا بھی دے اس چمن میں کوئی غم کا مارا بھی دے ارشاد فرمائے کہ غم کے مارے کے کیا تعالیٰ کی محبت کے غم کا مارا غم کی غم کے مارے کی کیا مانی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم کا مارا اللہ, اللہ والوں کو غم کہاں ہوتا ہے ان کے بھی خوشی بن کر ان کے دل میں داخل ہوتے ہیں میجے میں تو روٹی جاتی ہے اور احمد اللہ کے دل میں غم بھی خوشی بن کے جاتے ہیں غم سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے غم کے معنی یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے سے جو دل کو غم پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوشی خوشی برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا اپنے نف کی حرام خوشیوں کو کچل دیتا ہے اور اللہ کو راضی رکھتا ہے اللہ والوں کو بس یہی خوف رہتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی ایسی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے ان کو کوئی اور غم نہیں ہے اللہ والوں کا غم صرف یہی ہے کہ ہم سے کوئی حرکت کوئی خیل کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ ان سے ناخوش ہو جائے دل میں بھی گندے خیالات لانا یعنی خیال خیال کا گناہ بھی نہیں کرتے گندا خیال نہیں لاتے حجی سے پارکیبا بھی اللہ عمل و عما من القول والعمل کو نیت بھی سوشان. بوری نیت کی شوشا بری نیت پورے خیالات گندے خیالات اللہ وفقنا نہ لما جو من کوترا والعمل پر فیون نہیں رہتی ان کا کوئی پتہ پر ہماروں کا غم صرف یہی ہے کہ ہم سے کوئی حرکت کوئی فعل کوئی بات ایسی نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو اور اللہ تعالیٰ ان سے نہ ہو جائیں غم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑنے میں اگر جانگی چلی جائے تو اس کو گوارا کر لے مگر گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے یہ ہے غم کے معنی اور غم کے مارے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نافذمانیاں اور گناہ چپک گئے ہوں چھوٹتے نہ ہوں عادت پرانی ہو گئی ہو گناہوں کا ایسا چھٹکا لگا ہوا ہوا ہو کہ گناہوں کے بغیر اس کا دل بے قید ہو جاتا ہو وہ گناہ چھوڑ دے اور گنا چھوڑنے کا غم اٹھا لے تو وہ بھی غم کا مارا ہوگا غم کے مارے کا یہی مفہوم ہے کہ ہر تکلیف اٹھا لو دل کو توڑ دو لیکن اللہ کے قانون کو مت توڑو اللہ کو راضی کرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کر لو گناہ چھوڑنے کے غم کی تکلیف دوزت کی تکلیف سے کم ہے اللہ پناہ میں رکھے کہ کہاں دودت کی تکلیف اور کہاں اس غم کی معمولی سی تکلیف بلکہ اللہ کے راستے کے غم میں بھی ایسا مزہ ہے ایسا قید ہے کہ بس کیا کہنا بے افلوں اور گدوں کو اس کی خبر نہیں کہ گناہ چھوڑنے میں کیا اور مدا ہے ان کی لذت اللہ والوں سے پوچھو اور اللہ والوں کے غلاموں سے پوچھو اللہ تعالیٰ کوئی فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے گھر والوں کو سب دوستوں کے گھر والوں اللہ جاللہ اللہ والا بنا دیجیے اللہ مساج اتنا مرا کر محمد لا پاللادیو سمادیو لائر سوہان کن گ حضر نے سکھایا کہ اور آگے یہ کیا خوبصورت تفصیل کی گھر میں وجالنا اللہ ہم کو امام المطفین بنا دیجئے امام الفاظ نہ بنائیے ہمارے گھر والے ہیں وہ اللہ والے بن جائیں گناہ نہ کریں تاکہ ہم امام المستقل رہے امام الفاظ نہ بنائے اور بنا حد بجینا قرض وجالنا چیز ہو رہی إِنِّي تُبْتُ بِلَيْكَوَيْنِي مِنَ الْمِسْلِمِينَ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والجعر من الجيدة والهدي إنك على كل شيء قبير اللهم ضحر قلبي من النفاق وعملي من الرياض ولثاني من الكبير وعيني من القيامة فإنك تعلم خائنة العين أمات في الصدور اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ لك من صفتك والنار جو لوگ بیمار ہیں ان کے فری صاحب کے بڑے بیمار ہیں فرمائش بھی کی ہے اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کے خصل ان کے بھی زخم اللہ کرے اچھا ہو جائے اور جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شکایت کام ہے آج ان مستمر فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کے مقاصد حسن تعمرات فرما دیے اللہ جو فرمائش نہیں کر سکے تمنا کر تمنا تھی ان کو جوا کے لیے کہنے کی اللہ ان کے بھی اور جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ مقاصد حسن تامرات اللهم ارحمنا وارحم امه محمد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا واعف امه الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهم اهدنا الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا واغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم اللہ جو روزگار کے لیے پریشانی اللہ اپنے کرم سے ان کو حلال آسان اور بابر کاشن سیکھ کرنا اللہ مکینہ بھی حلالی کان خوانی قومی نا بھی حل منصیبات سب کو اللہ سب سے بڑی حاجت ہمارے اعتبار میں یہی رکھتے ہیں اگرچہ ہمارے دل میں وہ تڑپ نہیں ہے وہ درد نہیں ہے اللہ اعلیٰ بننے کا اے اللہ و تڑپ بھی آدھے عطا کرنا اور کون دے گا ہمیں اے اللہ و درد ہمیں کون دے گا یہ سب بھی آپ ہی دیں گے اللہ نے دربار میں آپ کے ہاتھ پھیلے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے دربار میں پھیلے اللہ ہمیں کسی نعمت سے محبوب نہ فرمائے وہ درد بھی عطا فرما دیجیے وہ تڑب بھی عطا فرما دیجیے اپنی محبت کی چاٹ بھی عطا فرما دیجیے اور دنیا کی چا... دنیا کی محبت سے دل و چاٹ کر دیجیے اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے اللہ اے دنیا اے فانی کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائی فکر آخرت نصیب فرمائیے اے اللہ فکر جی کار نصیب فرمائیے شوق جار نصیب فرمائیے اے اللہ اہ اللہ ہمارے گاؤں کو محض میں فضل پر ہم سے قبول فرمائیے ہم کو ہمارے گھر والوں کو تمام دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اولیاء یا اسے یقین کی خط انتہا فرمائیے یا اللہ جلد خاص نصیب فرمائیے یا اللہ حضرت خاص نصیب فرمائی یا مختلف القلوب ثبت میں قلوبا نہ مقلب القلوب، قلوبنا سب کلو کیا کلو سب کلو بنا خلقه محمد <تصفيق> ہم یہی طے ہوا ہے کہ ساڑھے گیارہ رمضان شریفیں ہے نا ساڑھے گیارہ بجے مسجد شروع کر دیں گے بارہ سوا بارہ ختم کر دیں گے اگر وقت سے سبزرات آ جائیں گے تو ان شاء اللہ آدھے پون منٹ ادھر زیادہ ختم کر دیں گے اور میں کچھ بات کہیں گے جب یہ بند کر دیں گے ابھی نہیں کچھ لائے ہو مال بھائی ان کی مدد ہونے عثمانی دور کا سلطان بازار میں گھوم کر اپنی رعایا کی خیر خبر دے رہا تھا کی اس کی نظر ایک معصوم سے بچے کی طرف پڑی سلطان نے بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسے ایک دی। بچے نے فوراً انکار کر دیا اگر میری امی نے دیکھ دیا تو سوچیں گے کہ میں نے چوری کی को سلطان سلطان کو اگر تینا ने سلطان نے है دیا ہے با... میں جوری... سلطان <laughs> बच्चा मेरी वालदा कहेंगी की सुल्तान के अगर देना ही था तो फिर एक दिरम लिया ये, सुन, ये सुनकर सुल्तान को बच्चे की मासूमियत पर आंसू आ गए और दिरम से बढ़ी बोरी थैली बच्चे के बेहद इंकार के बावजूद उसके हाथ में थमा दी और गायब हो गया मोहरखीन दिखते है की वो बच्चा کسی بھی من جیوی آپ میری کتنی عزت کرتے ہیں شور میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں بیوی اگر میں پلنگ پر بیٹھوں تو آپ کہاں بیٹھیں گے شور میں فرسٹ پر بیٹھوں گا اور اگر میں فرسٹ پر بیٹھوں تو شور پھر میں فرسٹ کھول کر کھڈے میں بیٹھوں گا اگر میں اور اگر میں کڈھے میں بیٹھوں پھر پھر میں اس کھڈے کے اوپر فوراً مٹی ڈال گا ایک شور نے پولیس کمانڈر کے لیے اپلائی کیا آفیسر ہم کو ایسی شخصیت چاہیے جو ہر وقت الرٹ ہو بے رحم ہو اور ہمیشہ حملے کے لیے تیار ہو سننے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت بہت تیز ہو ہر وقت لڑنے مارنے کو تیار ہو کیا تم میں ایسی خوبیاں ہیں نہیں سر بالکل نہیں ہاں التہ میل پی میں یہ تمام خوبیاں موجود ہیں ایک ایک سکھ ڈاکٹر کے پاس دیا ڈاکٹر کو اپنی ٹانگ دکھائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری ٹانگ میں زہر پھیل <سؤال> گیا تو آپریشن ہو گیا ٹانگ کاٹنا پڑے گی ٹانگ اس کی نگی ہو گئی ڈاکٹر نے دیکھا اس کو ڈاکٹر نے کہا تمہاری ٹانگ ملی ہو ہے زہر پھیل <سؤال> گئے تو تمہاری ٹانگ کاٹنا پڑے گی تو کچھ دن اس کی ٹانگ کاٹ کے کاٹ کی ٹانگ لگا دن دوبارہ گیا तो اس نے کہا کہ دوسری کام بھی نہیں ہو رہی ہے تو ڈاکٹر hmm. نے دیکھا کہا کہ دی, ہاں یہ دوسری کام میں ندی ہو رہی ہے اس میں بھی یہ بھی کاٹنی پڑے گی تو لکڑی کی کام لگا دی کچھ میرا سکھ کی کام ندی ہو رہی ہے بھائی یہ تو تیری لوگوں نے جو لگا ہے سکھ بولا اور یار شکر ہے میں سمجھا یہ بھی کام کرنے پہ ایک سکھ جنگ پہ جا تھا اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں جن پہ جا رہا ہو سکتا ہے مرنا تو تم میری بیوی سے شادی کرنے کا دن تو تم, تم تالا کھول کے گئے پیسہ بھی لے لا اس کے بعد نپٹ گیا روزی لگانی بڑا مشکل سے اس کو से से तो सुबह से घर से दो निकला कॉटी करना खुश करना और चाबी भी लग रही एक मम्मी साहब उनको पालक बहुत पसंद थी तो रोज उनके यहाँ पालक पट्टी थी और वो अपने बेटे ने कहते थे कि बेटा अंदर پالک کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ لیا شیطان جو ہے اس کو کھا کے پانی کو چاہیے کھاؤ تو لیکن دیکھو بسم اللہ شام اور السلام علیکم و اللہ اللہ